سلوما کان مہیش یہ امر انتظامی کتنے نمبر ہے جی سات نمبر میرے یہ یہودی تھے نا یہودی جب عورت کو حیض آ جاتا نا تو ان کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاتے تھے جس عورت کو ہے جاتا تھا نا اس کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاتے تھے مکان بھی علاحدہ کر دیتے تھے اس کا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 کہا کہ نہ تم یہودی بنو نہ میں یہودی بنو. <laughs> ایک بنوڑا لیا یہودی آتا ہے کہ اس کے ہاتھ کا کھانا بھی نہ کھاؤ بس عجیب لوگ ہوتے ہیں بس <laughs> نے <laughs> تو کھانا اس کے ہاتھ کا کھا سکتے ہیں ان کا اپنے گھر کے اندر بھی سلا سکتے ہیں آپ نے کتاب ان کے اندر پڑھا ہے کہ جس عورت کو حیض ہے, ہے نا ما لیزار نفا حاصل کر سکتے ہو ما کا لذہار نفا حاصل نہیں کر سکتے ما کا لذہار یہ ناف سے لے کے کتنے تک گھٹنے تک ادھر آپ نفا نہیں حاصل کر سکتے ہتا کہ اس کی ران ننگی کر کے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے آپ ماں فو کا آپ نفا حاصل کر سکتے ہو یا یعنی بوسا لے سکتے ہو سینے سے سینا بھی لگا سکتے ماتا کا نظا لف بات ہی سم غور کروی جی. سوال کرتے ہیں آپ سے کس کے متعلق مہیز جو ہے نا یہ مستر میمی ہے کیا مبھی کی طرح جیسے بات ہے مبیت یہیز و یہی بھی آتا ہے مہیز بھی آتا ہے مستر میمی سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق آپ فرما دیجئے جی گندگی ہے بس علیحدہ رہو عورتوں سے حالات آتے نہیں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 میں نے کہا کیسے کہ آج ہم نے بخاری کا درد دیا وہاں تو لکھا ہوا تھا کہ حضور بی بی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ حیض کی حالت میں بھی جمع فرماتے تھے لکھا ہوا بخاری کہ نہیں لکھا ہوا نہیں یہ لکھا ہوا ہے ہم نے خدا پڑھا میں نے کہا وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یباشرونی رسول اللہ صلی اللہ ظلم یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ حضرت میرے ساتھ مباشرت فرماتے تھے اس سال اتنا ہے ہاں یہ تو جی, جی, جی, لکھا ہوا مباشرت کا من جمع ہے میں نے کہا مباشرت نہیں مباشرت کا من ہے سلانا تمہاری اردو میں جمعہ ہوگا تو ہوگا لیکن عربی کے اندر مباشرت کا من کیا ہے سات سلانا ہمیں ساتھ سلاتے تھے سمجھے آگے حدیث میں نے کہا حدیثیں آ رہی ہیں <laughs> لکھا ہوا سارا گر تشریف یہ تو حالت ہے اور محدے بھی بن جاتے ہیں بہاری کے اور مفسر بھی بن جاتے ہیں ابھی رمضان سے شروع ہونا والا ہے نا فلاں پروفیسر صاحب ہی تفصیل بھی آنکھ کریں گے قربان پروفیسر صاحب اور تفصیل وہی ماسک تر اور تصویر وہ خیال کیا کر اللہ کے بندے اپنی طرح سے مارتے ہیں دائیں بائیں شائیں میں قریب جاؤ ان کے یہاں تک کہ کیا ہو جائیں پاک ہو جائیں یہ قریب کہنا وہی ہے ماتا دل اظہار نفا نہیں حاصل کر سکتے پیدا تطہرنا پر جب خوب پاک ہو جائیں پس او ان کے پاس لیکن من ہے سوام را اللہ جہاں سے اللہ نے حکم دیا سب کو اللہ نے حکم آگے سے کیا پیچھے سے کیا آگے سے کیا جہاں سے اللہ نے حکم دیا سنا ہے شیعہ حضرات جو ہیں نا وہ حیض ہوتے پیچھے سے شروع ہو جاتے ہیں اللہ سے جہاں سے حکم کیا تم کو اللہ نے بے شک اللہ تبارک و تعالی محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں کے ساتھ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کرو اواں کرو اور محبت رکھتے ہیں پاک ہونے والوں کے ساتھ پاپ ہو سبحان اللہ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 لیکن انا کی تم انا بنے کی جس کیفیت کے اندر چاہو تم جس جگہ سے نہیں بھائی آپ نے ناو کی کتاب میں پڑھا ہے کہ انا کے بعد فیل ہو تو انا بام کیفا ہوتا ہے اناپا میرے جس کیفیت کے اندر چاہو تم کیفیت جو ہی ہے بٹھلا کے سلا کے ہے ہے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 ٹھنڈا پانی ڈالتا ہے کیا ٹھنڈے پانی کے چیٹے ڈالتا ہے اور وہ اٹھتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ کیا تحجد پڑتی ہے اور بعض مرد غافل ہوتے ہیں عورت تحجد کے لیے اٹھتی ہے پھر اس کے منہ میں ٹھنڈے پانی ڈالتی ہے اس کے منہ میں اٹھتا ہے تحج پڑتا ہے یہ یہی قدم انتظ اللہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو بے شک تو ملنے والے ہو اللہ اور خوشخبری دے دو موم کو ان کو اللہ کا دیدار ہوگا ہوگا نہیں صالحہ کیا ملے گا بدلا جزا ملے گا عمر انتظامی نمبر کتنی جی آٹھ لکھ لو آٹھ اس کا ماتبل کے ساتھ رب یہ ہے کہ گائے گئے انسان اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے گائے گئے انسان اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے پھر بول چال کیا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 میں نے کہا بیٹے کو سمجھا رہا ہے تو خود جا کے سمجھا بیوی کو کہنے کا نہیں نہیں میرا بیٹا میں نے کہا نہیں میں کھڑا ہوا تو جا تو سمجھا ڈانٹ دیا اس کو تو اندر چلا گیا بیوی کو سمجھا کے آ گیا پھر ہستا آیا کہ استاد جی آپ کو الہام ہوتا ہے میں نے کہا ہوتا ہے الہام اللہ میری بزرگی کا کہ نہیں وہ کہنے گا تین چار دن سے میں نے بیوی سے بول چال ختم کی ہوئی تھی میں <laughs> نہیں بولتا تھا پتہ بتاری اللہ نے کیسے آپ کے دل میں ڈال دیا ابھی جا کے میں بولنے لگا میں نے کہا بڑا کمی لازمی اب ظاہر پیر سے تو تدینے رہا ہے تو ایک ہے بیوی بی ہے تیری دو وجود ہو تم آپ ہی بول چال ختم کر دو ایسے پاک شارکھے لگی نہ لائق بندہ ہے رکھ رہا ہے اللہ تال تو بعد بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے قسمیں میں خواہ رہتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ بولوں گا چال سے کروں گا تو یہی فرمایا کہ اللہ کے نام کو غلط استعمال نہ کیا کرو اس کا شان رضول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ اللہ بن ربا صادی تھے وہ اپنے داماد پہ ناراض ہو گئے تو داماد کے ساتھ قسم اٹھا دی کہ میں تیرے ساتھ بول چال نہیں کروں گا تمہارے فیصلے کبھی نہیں کروں گا فیصلے کے لیے بھی قسم اٹھا گی تو اللہ تبارک و نے کرو آدمی اس قسم کی قسم اٹھائے نہ قسم کو توڑ دے قسم کیا کرے کفارہ دا کرے کفارہ معمولی ہوتا ہے دس آدمی کو کھانا کھلانا پڑتا ہے سب اور اگر یہ بھی طاقت ہو تو تین روزے رکھو تو یہی فرمایا بھلا آتا جال اور انتظامی نے فرق دی ہے جی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 باوجہ اپنی قسموں کے یہ لام اجلیہ ہے مان ہے لے اے مان کم کی لام اجلیہ ہے مان کیا کرو گے باوجہ اپنی قسموں کے لکھ لیا باوجہ اپنی قسموں کے انت برو سے پہلے من معذو ہے من انت برو اب مانا ٹھیک ہے جی بالکل صحیح ہے جی. اور نہ بناو تم میں نے پہلے عرض کیا تھا نا ایک اہل حدیث عالم ہے میرے پاس تو پریشان تھے چاند ہے کے بارے میں وہ میں نے ایسے مقدرات جب کہ بڑا خوش ہوا کہ یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے نہ بناو تم اللہ کے نام کو روکنے والا باوجہ اپنی قسموں کے کس سے روکنے والا من انت روکنے والا اس سے کہ نیکی کرو تک واچار کرو اور اصلاح کرو درمیان لوگوں کے بدلاؤ سمجھنا لی اور من سمجھ آ گیا بھائی تم نے جب کہا کہ خدا کی کسم میں تیرے ساتھ نہیں بولوں گا تو اللہ کے نام کو روکنے والا نہیں بنایا کسم اٹھائی اور خدا کے نام کو روکنے والا ملا کس نیک کا ان سے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 کرے اور قسم کا کیا دے کبارا دے اور اگر برا کام ہے تو نہ کرے قسم اٹھا تو خدا کی قسم میں ٹی وی نہیں دیکھوں گا نہ دیکھے پکا رہ جائے یمین منا کتا ہے آگے یمین لاگ لا فی پاغی یمین لاگ اس کو کہتے ہیں کہ زمان ماضی کے بارے میں آپ ایک قسم اٹھائیں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 کہ خدا کی قسم کل کلام والی صاحب دفتر خط میں قدم اٹھا لیتا ہوں اس کو کیا کہتے ہیں زمین لاگو کہتے ہیں اس کا نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے دیکھو نہیں مواوضہ کرے گا تم پہ اللہ تعالیٰ سات لاگھ کے بیچ کس تمہارے کے لیکن معاوضہ کرے گا تم پہ بس باب اس کے کہ قسم کیا تمہارے دلوں نے اس کے نیچے لکھو جمین غموس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 اس کا کفارہ نہیں ہے گناہ ہے اور توبہ کرے سمجھے جی کیا وقر للذین یولون امر انتظامی نمبر نو ایلا کا بیان امر انتظامی نمبر نو الا کا بیان بھائی بات چلی آ رہی تھی قسم کی تو ایلا بھی قسم نہیں وہ عام قسم دی ہے خاص قسم ہے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 کہ اس قسم کا عورتوں کو تباہ نہ کرو برباد نہ کرو اب جو آدمی یہ قسم اڑاتا ہے خدا کی قسم میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا یہ مبم قسم ہے کیا نمبر ایک یا کہتا ہے کہ خدا کی قسم چار مہینے میں نہیں جاؤں گا یہ معین قسم ہے یا چار مہینے سے زائد کہتا ہے چھ مہینے میں نہیں جاؤں گا یہ علا ہے اس کو کیا کہتے ہیں لا کہتے ہیں اب چار مہینے کے اندر اندر اگر بیوی بی سے وہ سو بات کرے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن قسم کا کیا دے گا سفارہ دے گا اور اگر چار مہینے گزرے تو گزرنے کے ساتھ اس کی بیوی بی کو طلاق بہنا پڑ جائے گی کیا آ, دوبارہ نکاح کرے تو ٹھیک کرنا چاہیے چار مہینے سے کم دو مہینے کی قسم اٹھاتا ہے کیا اور دو مہینے پورے کر لیتا ہے تو نہ کفارہ ہوگا نہ طلاق آگے ہاں دو مہینے سے پہلے سو بات کرے گا تو کیا کفارہ دے گا یہ مسئلہ سمجھ آ گیا یہ علاق بیان ہے واسطے ان لوگوں کے جو علاق کرتے ہیں اپنی عورتوں سے انتظار کرنا چار مہینے کا بس اگر رجوع کرتے ہیں چار مہینے کے اندر کہ لکھ لو پاؤ کے نیچے کا لکھو چار مہینے کے اندر رجوع کرتے ہیں تو پاک بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے کفارہ ادا کر دیں اللہ بخش دے گا کفارہ ادا کریں اللہ اور اگر ارادہ کرتے ہیں طلاق کا طلاق کا ارادہ کیا کہ پورے چار مہینے گزارنا چاہتے ہیں تو پھر بھی اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے طلاق بہن آ جائے گی یہ کتنے امر امتزام یا گئے تھے جی نو اب آگے چار امر ان انتظامی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں والمۃ اللہ کا تو یا تربا سنا آشا لکھو جی یہاں سے چار امور انتظامیہ کا ذکر ہے نو اور چار کتنی جی تے اور نو چار انچاس نہیں بنتے نو اور چار انچاس تو جمع کرو تو کتنی بنتے ہیں جی تیرہ بنتے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 تو پھر ایک اور ایک کتنی ہوئے گیارہ ہوئے اچھا جی پھر ایک اور بڑھاؤ نیچے بڑھاؤ تو کتنی ہوں گے تین ہوں گے ایک ایک ایک تین ہوں گے لیکن سات بڑھاؤ تو ایک سو گیارہ ایک ایک ایک ہاں تو ایک تماہی آتمیا سے ہم سات بڑھاتے جاتے ہیں بڑا بہترین اگتا ہے یہ حضرت مولانا احمد عرصی اللہ علیہ رحمتہ اللہ کیا اجتماعیت میں کتنی برکت ہے وہ, وہ تین کی طاقت ایک سو گیارہ کے برابر ہو جاتی ہے اجتماعیت میں دیکھو جی یہاں سے چار امور انتظامیہ کا ذکر ہے لکھ یہ جی. طلاق نمبر ایک عدت نمبر دو رضات نمبر تین دودھ پلانا نکاح نمبر چار طلاق عدت رضاعت اور نباہ اچھا جی پہلے پہلے طلاق کی بات ہے جس عورت کو طلاق دی جائے اس کی عدت کتنی ہے جی تین حیض ہے حیض, حیض نہ ہے تو پھر تین مہینے اور طلاق دی عورتیں انتظار کرنے اپنی جانوں کے ساتھ تین حیض پھر یہ ہے عدت میں عورت بیٹھ کی ہوئی ہے اور اس کو ہے حمل کیا تو اس کو چاہیے حمل اپنا نہ چھپائے کیونکہ حملہ کی عدت بڑھ جاتی ہے نہیں کیا وہ بردا حمل نو دس مہینے تک کیا جائے گا اور نہیں حلال واسطے ان کے یہ کہ چھپائیں اس چیز کو کہ پیدا کہ اللہ نے ان کے رحموں کے اندر حمل اگر ہیں ایمان لاتی اسات اللہ کے دن کی کے باپ بولا تو ہننا اور خامد ان کے زیادہ لائق ہیں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 رجوع کروں تو عدت کے اندر یہ زیادہ حقدار ہے رجوع کرنے کا آپ بیوی بی کے پاس جاتا ہے کہ میرا خیال ہے رجوع کرنے کا رجوع کر لیں وہ کہتے نہیں نہیں نہیں تو مجھے خراب کیا ایسے کیا ایسے کیا میں رجوع نہیں کرتی ہاں تو اس کو زور سے بوسا لے لے چاہے مانے چاہے نہ مانے تو رجوع ہو گیا یا نہ ہو گیا عورتوں کی عادت ہے ایسے کہتی رہتی ہیں دل میں بھی راضی ہوتی ہیں رجوع ہو جائے لبان سے ایسے کہتی رہتی ہے سرجے وہ جتنی جھگڑے گالی دے جو کو دے نہیں چھوڑنا سرجے جی رجوع ہو جائے گا ان جا تو ابداد کے اندر زبردستی بھی رجوع کر سکتے ہو طلاق رجی ہو شاد مصر اللہ بل مارو آگے فرمایا مردوں کے جیسے عورتوں کے اوپر حقوق ہے نا عورتوں کے بھی مردوں پہ حقوق ہیں دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا کیا یاد کیا ہے مرد کو بھی چاہیے ایسے نہ عورت بیمار پڑی ہوئی ہے اس کا علاج نہیں کرتا بھوکی بیٹھی کپڑے نہیں دیتا بات چیت نہیں کرتا اس کے ساتھ سمجھا جی کیا سوفی بن کے بیٹھا رہتا ہے سمجھے جی یہ بالکل کیا ہے غلط بات ہے سمجھے جی؟ اور عورت کو بھی چاہیے مرد کا بھی کیا کرے خیال کی کرے ایسے ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر عرض کیا حضرت سے. میرا جو خامد ہے نا وہ میری پٹ کرتا رہتا ہے کیا کرتا ہے میری پٹ کرتا رہتا ہے اور خود ایسا چٹ ہے کہ صبح کی نماز بھی کبھی پڑھتا ہے کبھی اس سے رہ جاتے ہیں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 میں اس کی نماز توڑا کے زبردستی لے آتا ہوں تو آج رات ہنس پہ میں یہ تو بات ٹھیک ہے اس کا حق ہے پھر یہ روزے رکھنے شروع کر دی ہے نفری روز ایک روزہ دو روزے ایسے روز تو تین روزے رکھے تیرہ چونا پندرہ بہت غصہ آ جاتا ہے اس کا میں روزہ بھی توڑا دے تو حضرت رات میں عورت کو جائیے روزہ سانس کی اجازت سے رکھے نفلی روزہ اور نماز کا بھی خیال کرے اس کو بھی تنبیہ تم بھی اس کی زیادہ نہ کہ باقی کبھی کبھی صبح کی نماز اس لیے رہ جاتی ہے کہ ہم لوگ ہیں ساری رات پانی دیتے ہیں باغوں کو تب باغ کو پانی دیتے گزر ہو جاتا ہے سوتے ہیں آنکھ لگ جاتی ہے پھر کدا ہو جاتی ہے پڑھتے ہیں محنت مزدوری ہوتے آتی ہیں تو باہر دونوں کو چاہیے خیال کریں ایک دوسرے کا پر میں واسطے ان عورتوں کے مسل ان حقوق کے ہیں جو ان کے اوپر ہیں عورتوں کے اوپر مرد کے حقوق اور والا ہننا کیا ہوا عورتوں کے لیے مردوں کے اوپر حقوق جو شریعت کے موافق ہیں لیکن فضیلت کے ان کو حاصل ہے اور واسطے مردوں کے ان کے اوپر درج ہے فضیل اور مرد کو حاصل ہے اخر امام بھی مرد بنتا ہے بادشاہ بھی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ عالیہ حکمت والے ہیں اب طلاق کو مرا تو وہی طلاق کی بحثلی آ رہی ہے نا میرے عزیز ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے انت انتال ایک دفعہ تو طلاق کیا آئی رجی دوسری دفعہ کہ انتال پھر بھی رجی آئے بعد مولوی صاحبان دھوکھے میں پڑ جاتے کہتا ہے دوسری دفعہ کیا بن جاتی ہے بائن بائن دوسری دفعہ بھی کہ رجی ہے تو دو بار تک طلاق رجی ہے تیسری دفعہ دے گا تو کیا ہو جائے گی مغلزہ باقی طلاق بینا کے جو الفاظ اور ہیں نا ایک کنار تو طلاق ہے حرام وغیرہ وہ ہے تو اب طلاق کے نیچے لکھو طلاق رجی الام اہد خارجی کی ہے طلاق رجی دو بار تک ہوتی ہے اب دو بار طلاق دی تو آدمی اپنی بیوی بی کو روک سکتا ہے یا نہیں یہ جی؟ رجوع کر سکتا ہے طلاق رجی میں نیت اچھی ہو گا. اور چھوڑ بھی سکتا ہے چھوڑ کا معنی یہ ہے کہ رکاوٹ نہ بنے اس کی گھر والی عدت کے بعد اگر دوسری جگہ نکاح کرے تو رکاوٹ نہ بنے بعد لوگ رکاوٹ بنتے ہیں ایسے کہ اس کے ساتھ نکاح نہ کرنا نہ کرنا نہ خود واپس کرتے ہیں نہ دوسری جگہ نکاح کرنے دیتے ہیں طلاق رجی دو بار ہے بس روکنا ہے ساتھ اچھائی کے اور چھوڑنا ہے وہ بھی ساتھ اچھائی کے بلا یعنی لو یہ ہے جی آدمی بیوی بی کو تلاک دیتا ہے نا تو جو حق مار اس کو دی ہے وہ کسی ڈنگ سے واپس نہ لے بعض لوگ تنگ کر کے حق مار واپس لے لیتے ہیں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 اور نہیں حلال واسطے تمہارے یہ کہ لو تم اس حکمار سے جو دی تم نے ان کو کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے ہاں مگر یہ کہ اندیشہ کریں زوجان یا خافہ کے نیچے لکھو اور میاں بی بی سو بگر مگر یہ کہ اندیشہ کریں یہ کہ نہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کے حدود کو تو پھر جائز ہے کھولو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 میرا خوان ایسا ہے میری محبت نہیں لگتی تو حضرت یہ سکتی ہے دس باغ میں کو بلایا فرمایا تمہاری فل کرتے ہیں یہ باغ واپس دیتی ہے تو خواہ مخ کیا دل محبت تو ہے نہیں دیکھو اندیشہ کریں کہ نہ قائم رکھیں کہ اللہ کے حکام کو فین خف تم پس اگر خوف کرو تم کہ تم کا خطاب جو ہے نا میاں بیوی بی کو نہیں ہے یہ یا حکام کو ہے یا پنچایت کو ہے دیکھ لو خف تم کا خطاب کس کو ہے یا حاکموں کو ہے جو حاکم فیصلہ کرتے ہیں اگر حاکم نہ ہوں تو کیا پنچایت وہ ہوتے رشتے دار پنچایت بنا لیتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں میاں بیوی کا بس اگر اندیشہ کرو تم یہ کہ نا قائم رکھیں گے میاں بیوی اللہ کے حدود کو تو یقینا کا فائل تو میاں بیوی ہے نا تو خستم کا فائل وہ بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے پنیر گلاؤ پر ان دونوں کے بیچ اس مال کے کہ جان چھڑائے اور اچھا وہ حق مار واپس دے دے اور جان افتدا من جان چھڑائے یہ اللہ تعالیٰ کے آکام ہیں حدود اللہ کا من ضابطے یہ خداوندی بندی ضابطے ہیں پسنا تجاوز اور جو تجاوز کرتا ہے اللہ کے ضابطوں سے پس یہ لوگ ظالم ہیں اس کا تعلق مراتان کے ساتھ ہے مراتان دو بار تک طلاق جو ہے وہ رجی ہے تیسری دفعہ دے گا تو کیا ہوگی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 تب عدت گزرنے کے بعد اس کے لیے آ جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں بھائی حلال کہتے ہیں خوشی سے یہ چیزیں وہ نہیں حلال واسطے اس کے بعد یہاں تک کہ نکاح کرے ہوئے عورت زو جن غیرا دوسرے خامند کے ساتھ کہ دوسرے کو جو خامند کہا گیا نا بیت بار ماں یور کے کیونکہ نکاح سے پہلے وہ خامند ہے ادھر تو ہے نکاح کرے خامند گزرے گا خامد نکا کے بعد بنے گا بار یا ما مایوگ کے پہلے خام فائن تل کا خامند بادل وکیہ یہ نیچے لکھو بادل واکیہ طلاق دے دوسرا خاونت وکی کے بعد پس نہیں کیوں گنا پر ان دونوں کے میاں بیوی بی پہ یہ کہ رجوع کریں اگر امید رکھتے ہیں کہ یہ قائم کریں گے اللہ کے حدود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 اس نے عرض کیا حضرت رفا نے مجھے تین طلاقیں دی میں نے عبد الرحمان سے نکال کیا اور عبد الرحمان کا حال تو یہ ہے وہ اپنا کپڑا لیا نا دامن دوپٹے کا ایسے کہ عبد الرحمان کا حال یہ ہے حضرت بس کرائے فرمایا جب تک شہاد نہیں چکھو گی کچھ نہ کچھ پہلے کے لیے تو حلال نہیں ہے تو حدیث ہے یہ باقاعدہ مشہور ہے سمجھے تو اس سے ہم نے نکالا سمجھے فرمیا تل کا حدود اللہ یہ اللہ کے ضابطے ہیں بیان کرتے ہیں ان لوگوں نے جانتے ہیں ویزا اللہ تمسا کا بلغنا جلا یہاں بھی طلاق رجی مراد ہے طلاق رجی مراد ہے وہی ہے طلاق رجی دو عدت میں بیٹھ کی ہوئی ہیں ابھی عدت ختم نہیں ہوئی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 کیا کارا بنا قریب ہو جائیں ادت ختم ہونے کے تو روک سکتے ہو ان کو ساتھ نیکی کے یا چھوڑ سکنے کی بلا تم سکوں نہ اور نہ روکو ان کو واسطے نقصان دینے کے کہ بعض آدمی ہوتے ہیں نہ رجوع کرتے ہیں نقصان دینے کی خاطر پھر یہ نہیں کہ اس کا حق ادا کریں تاکہ زیادتی کرو اور جو کرتا ہے یہ کام اس نے ظلم کیا اپنے آپ پہ اور نہ بناؤ تم آیات اللہ آیات کمرہ لکھو احکام اور نہ بناؤ اللہ کے حکام کو مزاد کیا ہوا اور یاد کرو احسان اللہ کے تمہارے اوپر مومنین پہ بہت احسان ہے اور سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتاب دی قادید. قرآن دیا حدیث دی اور خاص کر جو اتارا تمہارے پر کتاب اور حکمت حکمت کمرہ حدیث بھی لو اسرار کتاب بھی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 WWW shahiday